شروع سے الحمد للہ ذرا اونچی ہوا بادہ آ یعنی کہ مصنف نے آغاز کیا ہے بسم اللہ سے برکت ہاں حاصل کرنے کے بعد برکت حاصل کرنے کے بعد سنانا ہو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ابتدا ہم بن سنی الزام بہترین نظام کی پیروی کرتے ہیں حدیث اور لوگوں میں سے سب سے بہتر کی حدیث پر عمل کرتے ہیں خیر کی حدیث پر عمل کرتے ہیں خیر اردو میں بھی چلتا ہے کی حدیث پر عمل کرتے ہیں علیہ وال علی التحیت والسلام ان پر اور بی آل پر درود و سلام وہ حدیث کیا ہے دم کٹا ہے بس ہم ہے ہمارا کی تاریخ اللہ صفاتی دو طرح مری ذاتی ان ہی اللہ تعالی کی پوری تو اللہ تعالی سر بسا لے کوئی تعریف نہیں ہے تو صفاتی اللہ رکھی اختیار چلو ٹھیک ہے دراہ دے تو ہوں بارہ چلو <تصفح> وہ مخلوق کے جو اعمال ہیں ان کا خالق مخلوق کو ہی سمجھتے ہیں محبوب اور ما امیدارو زمینیا زمینو خلتی هي جو تاريخي هيا اسكي تمام مخصوصني تمام دي پرور ويردار استعمال سے پسند و ماقو کوตรา اسمیا در جملہ دی در اضافیہ دیاتی ها اور انہوں نے اختیار کیا ہے جندہ اسمیا کو دلالت کرے اس کے ثبات اور مناسب دل دلالت دلالت ہے والا ہونے کی تو ہے وہ تو کے باتب باتب باتب باتب باتب باتب حمد کے لیے تو یا تعمید ہو یا کونا اشعار اور یہ بھی استعمال ہے کہ وہ اس بات کا شعور دلاتا ہو کہ کون المحامدی کلو حال اللہ کلی حال اپ کا کے لیے ہے متضمن ہے الحمد جو خدمت میں دینے والی ہے حمد کو فائنلی اخبار ہے ذلکا عین الحمد اور ہاں اس کے بارے میں دی خبر دی دی دی دینا کہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں یہ خبر بھی ایند ہے اس ذات کے لیے جو واجب ہے واجب الوجود اور جمع کرنے والی ہے کمال تمام صفات نہ یہ اسم ہے ذات کے مفہوم کا اسم نہیں ہے یہ بلکہ علم ہے طرح دیا دی کی دلالاتو دلالاتو اس کی نفی کرتی ہے توحید کی دلالت ہاں اس پر کلم توحید کی دلالت اس کی نفی کرتی اگر ہم مان لیں اسم ٹھیک ہے اسم مانیں تو پھر भी भी اس میں عموم آ جائے گا اور اگر علم مانیں گے تو پھر وہ شخص سے معین ہوگا اس نے یہ یعنی جب اللہ اختیار کیا ہے جمی سفاتل کمال تمام صفات کمال کے جامع ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا اور یہ فصیلہ ان میں سے کچھ کو کھول کر بیان کرے براءت و استہلال اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قالاۃ نے کہا اللہ دی التمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے لا ماج کا جب بھی یہ رُقم نہیں ہے کوئی لوگنے والا اس کے حکم میں مراد کرتے ہوئے منع کے ساتھ ایک لفظی فسانہ یعنی کہ منع سے مراد مضوی معنی ہے بیا تاوی یا قولن مراد المان اور یہ بھی اہتماد ہے کہ اس سے مراد اصطلاحی معنی ہو بجا کار منکرین کا لا انکار منکروں کے انکار کو لا انکار قرار دے کر یہ ہی ماں اس بات کے وجود کے ساتھ ان تام معلو کہ اگر وہ اس میں غور و فکر کرتے اب تداون ہو تو اس سے بعد آ جاتے رک جاتے کا کول ہی تارا لا ریوا کی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ اعتراض کرنے والا نشکر اتراز کی. ولا ولا ناز اور نہیں ہے قدر ہی اور اس کی قدرت کو سمّا لب لب پھر ہیں ہمارے نبی جبکہ ہم, ہم تک اس کے حکم کے پہنچنے کا پھر جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف وسیلہ ہے اس کے حکم کے پہنچنے کا باصحابی باصحاب ہو اور اس کے صحابہ مرشد دین علانا ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں ارد اباسلات تو اس نے پیچھے دکھایا ہے کے سلاد کو فقال اس نے کہا وہ سلادوں اور سلاد واحیہ پہ لغاتی لغت میں سلاد کہتے ہیں مطلق مہربانی کو <تصفح> مطلق مہربانی کا نام ہے سلاد فیضان اور جب اس کی نسبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس سے مراد رحمت ہے رحمت کاملہ اور رحمت کاملا والحدا مصیبت ملاکت یوراد بھی حد استغفار اور جب اس کی نسبت کی جائے گی فرشتوں کی طرف تو اس سے مراد استغفار ہوگا بحدہ مصیبت یوراد بھی حد دعا اور جب اس کی نسبت کی جائے گی ایمان والوں کی طرف تو اس سے مراد دعا ہوگی فمانا قولہ اللہ مسلی علا محمد تو ان کی قول کا یہ معنی کہ اللہ دے دے دے ان کے اللہ مسلّہ محمد عزت عظمت عدا کر عزت نے عظمت عطا کر عزمت دنیا میں دنیا, دنیا میں م... م... م... اس کے ذکر کو بلند کرنے کے ساتھ اور اس کی شریعت کو باقی رکھنے کے ساتھ اور پھر آخرات اور آخرت میں عظمت عطا کر کی تشویش ہی امت کے بارہ میں اس کی سفارش قبول کرنے کے ساتھ وطلقیف ہی عجلی عمالی ہی اور اس کے عمل کے عجل کو دھگنا کرنے کے ساتھ بس صلاة یہ دعا جہاں ہم نے اس کو پیٹر میں گھن دعا مالا جب ہے اور دشتوں کی طرف یہ ہے تو اس کی اتفاق یہ دعا اس کی اتفاق اس نے دعا کا ایک خاص منع کر دیا نا ازموں <متحدث> کا منع کر دیا <متحدث> دعا دعا سے ہٹ کے معنی کیا ہے نا دعا کا اس نے بس کی دی امبیائی ہی اور درود ہو اعلیٰ سے دی ہی اس کے نبیوں کے سردار پر وہ ہو نبی الص صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کا مبارکہ بے خبری اس طرح کے حدیث میں آیا ہے ان سید دو گلدی آدما فخر کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں و نبی ہوا انسان المغروث اللہ تعالیٰی تبلیغی احکامی ہی اور نبی وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے مخلوق کی طرف اس اللہ کے حکام پہنچانے کے لیے ف انقان ادا کتاب شریعت المتدلسلم رسولہ اور اگر وہ کتاب والا ہو اور نئی شریعت والا ہو تو اس کو رسول کہا جاتا ہے وہ اضافہ الامبیائی دلتغراک اور انبیاء کی جو اضافت ہے وہ استغراک کے لیے ہے سیدی امبیا ہی یہ جو انبیاء کو مضاف کیا ہے یہ استغراک کے لیے کیا ہے فیطنا و رسول تو اس میں رسول بھی شامل ہیں ہاں نہیں فیطنا و رسول یہ لفظ انبیا رسول کو شامل ہے کو انبیاء نہیں یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہا یہاں یہ بات کر رہا ہے کہ امبیائی ہی, ہی اس نے لفظ بولا ہے انبیاء کو مضاف لے کے آیا ہے اور مضاف لانے کا مقصد استغرات ہے اور اس کے نتیجے میں رسل بھی لفظ انبیاء میں شامل ہو گئے ہاں فیطنا رسول عیدن تو یہ رسونوں کو بھی شامل ہے ادا قالو نبیٰ عناں داخل الفیم فعل ذم و نحسن من نفسی ہی یہ نہیں کہا جائے گا کہ لفظ نبی لفظ نبی یہ عام ہے لفظ نبی کیا ہے عام ہے تو اس نبی یونہ کے عموم کی وجہ سے ہمارے نبی جو ہیں ہمارے نبی لا یقارو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی یونہ ہمارے نبی جو ہیں یہ اس عموم سیدی انبیائی ہی, ہی اس میں تمام تربیاں چونکہ شامل ہیں تو اس عموم کی وجہ سے ہمارے نبی کی داخل فیہم ان انبیاء میں داخل ہیں فعل ضموں کو نو سید امنفسی تو لازم آئے گا کہ وہ اپنی ذات کے بھی سردار ہیں فعلزموں تو لازم آئے گا قون حسمنفسی کہ وہ اپنی ذات کے بھی سردار ہیں لی انّا کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کیوں نہیں کہا جا سکتا لی انّاَ کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ کم بداحت العقلی بروجی علیہ صلا منہم صلاوۃ اللّہ علیہم سری عقل یا کم بداہۃ العقلی سری عقل فیصلہ کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے خارج ہونے کا کہ جن کے وہ سردار ہیں ان میں وہ خود شامل نہیں اس کا فیصلہ سری عقل کرتی ہے قول ہی تعالی جس طرح کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ اللہ علام علیہ شعیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اب یہ اس نے اقراط کا جواب دیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو علا سید امبیاں ہی امبیا میں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں تو اپنی ذات کا سردار ہونا لادم آتا ہے تو اللہ نے جو کہا ہے وہ اللہ وغیرہ علسین قدیر تو اپنی ذات پر بھی وہ قدیر ہے یہ لادم آتا ہے اسے تو اس کا جواب اس نے دے دیا کہ یہ ایسا نہیں کہا جائے گا کیونکہ بداحت عقل سری عقل اس کے خارج ہونے کا تقادہ کرتی ہے بداحطََََََََََََََ خارج جو سردار ہوتا ہے دوسروں کا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ ہوتا. اپنی داد کے ساتھ نہیں ہوتا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو तो سر عقل اس بات پر دال ہے یہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے یہ چلتا ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں امکانِ قزم کی بحث ہوتی ہے عقیدے میں نا امکانِ قزم کی بحث ہوتی ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قزب ممکن ہے کہ نہیں اس زمن میں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے